شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ نصرت ابھی فرمایا تھا کہ کا تلوز و یم سور کو مال تھا یا نہیں لڑو اللہ مدد کرے گا یہ نمونہ نصرت ہے نمونہ نصرت وہ پہلے میں عرض کر چکا تھا کہ مکہ کی فتح کے بعد کہاں لڑی ہوئی وادی یہ ہنین کے اندر ہواز کے ساتھ مسلمانوں کا لشکر تھا بارہ ہزار دس ہزار تو کہاں سے آئے تھے مدینہ سے اور دو ہزار جو تھے نا یہ تھے کس کے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 تو مال غنیمت سمیٹنے میں ذرا غافل ہو گئے ان کو غافل ہوتا دیکھا وہ تو بیمان مشرق تیر انداز تھے وہ چاروں طرف سے آ کے تیر کی بچھار شروع کر دی یک دم تیر مارے تو پہلے پہلے وہی تو لکا بھاگے مکے بھالے ان کی دیکھا دیکھ یہ دوسرے سے ہاتھ ہی بھاگ لیکن یک دم تیر جو ہے میرے حضرت جو تھے آپ ثابت قدم رہے اور آپ فرماتے تھے انن نبیز نبن وبد المطل حضرت عباس نے بھی آپ کی سواری کو پکڑا ہوا تھا اور آپ کے ایک اور چچا زاد بھائی تھے ابو سفیان بن حارث انہوں نے بھی سواری کو پکڑا ہوا تھا یہ ہم جب حدیث میں پڑھاتے ہیں نا تو لوگوں کو پڑھتے ہیں کہ ابو سفیان نے سواری کو پکڑا ہوتا ہے تو مغالطے میں آ جاتے ہیں کیونکہ ابو سفیان تو زیادہ مشہور کون ہے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 تھوڑے کوفت کو بر آئے اور حضرت نے جو ان کے قیدی قید کیے ہوئے تھے نا ان کے مسلمان ہونے کے بعد آپ نے فرمائے قیدی بھی چھوڑ دو دی. دیکھو حضرت نمونۂ نصرت لکھائے دی اور ساتھ ساتھ نمونہ نصرت کے لکھ لو غزبۂ حنائن کا ذکر یہ غزبۂ حنائن کا ذکر ہے یہ شوال میں ہوا تھا البتہ کی مدد کی تمہاری اللہ نے اے مواد کا منا میدان بہت سے میدانوں میں اور خاص کر حن کے دن عز آ کثرت جب پسند آئی تم کو کثرت تمہاری تم کو تمہاری کسرت کیا خوش لگی تھی تو اس کے نیچے لکھ لو سباب مغلوبیات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 اور اتارا لشکروں کو جنوب کو ملائکہ اتارا لشکروں کو کہ نہ دیکھا تم نے ان کو عام صاحبہ نہیں دیکھتے تھے بعض نے دیکھا تھا اور عذاب دیا کافروں کو اور یہ سزا کافروں کی سما یوتوب اللہ پھر مہربانی فرمائی اللہ نے بعد اس کے کیا مہربانی بہت سے مشرحبائی سلام ہوئے کہ لکھ لو میں بہت سے با اسلام ہوئے پھر مہربانی فرمی اللہ تعالی نے بعد اس کے اوپر جس کے چا و اللہ یادین مشرق یہ لکھ لو جی تتیما اعلان برات بھائی تین مبان ختم ہو گئے تھے نہیں مبان صلاسا ختم ہو گئے تھے وہ پہلا جو اعلان برات تھا کو اعلان برأات کیا تھا ابتدا میں کہ مشرقین کو اعلان کرو کہ حرم سے نکل جائیں کچھ میاد دیا گیا اس میاد کے اندر حرم سے نکل جائیں آ فرمایا کیوں نکلے نجس ہیں یہ کہیں نجس ہیں مشرق پاک نہیں پلیت ہے اس کے اندر شرکین اجازت ہے نہیں رہ سکتا حلم میں یہ لکھا ہے تم اعلان برأ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 ادھر ہمارے ملک کے اندر بھی تو ہندو اکثر بھاگ کے چلے گئے نہیں انڈیا چلے گئے تب کا تجارت ختم ہو گئی ہے اب مسلمان ان سے بھی بڑے تاجر بن گئے زیادہ مہارت ہوئے یہ تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں دیکھو جی اور اگر اندیشہ کرو تم فقر کا اہل من فقر کا بے ان تجارت بے ان تجارت اندیشہ کرو فقر کا پان قریب غنی کرے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے گر گا بے شک اللہ جاننے والے ہیں حکمت آلہ ہیں قاتل اللہ اللہ یومنو اس کا جی اوپر ربط لکھو قتال مشرقین کے بعد قتال مشرقین کے بعد قتال اہل کتاب کا بیان پہل مشرقین کے ساتھ کتاب کی بات تھی اب کس کے ساتھ ہے جی آہ. کتال مشرقین کے بعد کتال اہل کتاب کا بیان ہے یہ تو ہے ربط اس کا مضمون لکھو تمہید برائے غزوہ تبو غزب تبو غاہل کتاب کے ساتھ ہوا تھا نصارہ کے ساتھ تمہید برائے غزبۂ تبوک اور وجوہ سبع سات وجوہ برائے کتال اہل کتاب تمہید برائے غزبۂ تبوک اور وجوہ سبع سات وجوہ بیان کیے گئے برائے قتال اہل قتال فرمائے جی قاتل اللہ لڑو ان کے ساتھ جو نئی ایمان ساتھ اللہ کے ساتھ دن قیامت کے یہ وجہ نمبر کیا ہے جی اے بلا یو یہ نمبر دو اور نئی حرام سمجھتے اس چیز کو کہ حرام کیا اللہ نے اس کے رسول نے بھئی خنزیر کیا ہے شراب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 ہارون الرشید کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے جزیہ دینا بند کر دیا کہا میں جزیا نہیں دوں گا ہارون الرشید نے خط لکھا اس کے پاس کہنے لگا یا بنا کلبہ ارے کتی کے بیٹے جلدی جزیہ روانہ کرو آ خنزیر خور ورنہ ایسا لشکر میں لے کے آؤں گا تو تمہیں یاد دلاگا ہاں چھٹی کا دودھ بھی یاد دلا دے گا زبردست جب وہ اس کے پاس پہنچا کھاد تو کپ تاری ہو گئی شاہ ان <laughs> <laughs> کو دیتا ہے کاش کہ اللہ آج ہمیں اس قسم کا بادشاہ دے آمین ہونا چاہیے نہیں کیا اس پہ میرا شیر یاد کر لو اللہ کرم کرے گا اب میری باری ہے کافر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 لشکر جرار من یاد پھر اصلاف کی تازہ کروں گا ہر جگہ خالد بن ولید کی یاد تازہ ہو جائے گی ہاں ہاں سلطان ایوبی کی یاد تازہ ہو جائے گی یاد پھر اسل کی تازہ کروں گا ہر جگہ کفر کو پامال کر دے آمین اس قسم کے اشار یاد کرو تمہیں نا میرا لال دوپٹہ آیا کہ عورتیں میرا لال دوپٹا قبیس کے بیٹے یہی کچھ سکھاتے ہیں کو آہ. بہادری میرے محترام کہاں پہنچ گئے جی تو میں نے کہا ہارون اور چین دب تھی یا نہیں بادشاہ رون کو نسارا کو یہ کتنی آ گئی جی وجہ تین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 مشرقین مکہ ان کے ساتھ کیسے مشابہت ہے بتاؤ یہ کیا کہتے تھے وہ ملائکہ خدا کی کیا ہیں بیٹیاں ہیں قاتلہم اللہ اللہ ان پہ لانت کرے کیسے پھیرے جاتے ہیں یہ جی؟ یہ وجہ نمبر کتنی ہے جی پانچویں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مولویں اور پیروں کو کیا بنا لیا ہے رب رب بنا لیا اسلام ہے پانچویں وجہ بنا لیا انہوں نے اپنے مولو پیروں کو رب سوائے اللہ کے یہ ارباب کے نیچے لکھو کانو یف جدون الحم کانو یف جدون الحم سدھا کرتے تھے مولو پیروں کو آج کل بھی سجدہ کرتے ہیں یہ حوالہ لکھو باہر محیط تفسیر باہر محیط حضرت عمدہ چاہیے وال مسیح امن مریم اور خاص کر مسیح نے مریم کو رب بنایا ہے اللہ نہیں حکم کیے گئے مگر تاں کی عبادت کریں بابو دے کی لا لا اللہ صبح نہ ہُو الماء کو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے یوری نا کہ واجح نمبر کتنی ہے جی جی چھے. ارادہ کرتے ہیں کہ مٹا دیں اللہ کے نور کو اللہ کے نور سے مراد کیا ہے دین اسلام اپنے منہ کے ساتھ بکواس کرتے ہیں اسلام پہ اترادات کرتے ہیں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 و دین حق دین حق اسلام تاکہ غالب کرے اس کو اوپر تمام دینوں کے اگرچہ مکرو سمجھے مشرے یا ائیو <آمَنُوا> حل زینہ مرو یہ وجہ کیا ہے جی؟ ساتویں ساتویں وجہ یہ ہے او پانچویں وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے مولوی پیروں کو کیا بنا ہے رب اچھا اور ساتویں وجہ یہ ہے کہ خود ان کے خوالوی اور پیر بھی حرام ہو رہے ہیں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 ایسے کان کرتا ہے اچھا اچھا, اچھا. بڑا حبیس آدمی ہے اچھا اچھا, اچھا جن کے ساتھ بات کر رہا ہے. جھوٹ ایسے تھوڑی دیر کے بعد جن بڑا چوڑا جن ہے بدماش ہے اتنی ہزار روپیہ لگے گا اور عورت حسین ہے تو اس کو کہتا ہے کہ تہر جا ادھر مہینہ چل کاٹنا پڑے گا چالیس دن سمجھے جی ہاں کاٹنا پڑے گا چلا سمجھے دی? بدماش آتی ہیں میں ایک بات کرو بات کرنے کی تو نہیں ہوتی تمہاری کراچی کی عورت میں نے برامد کی ہے ایک عامل سے ڈنڈا لے کے ڈنڈا لے کے برامد کیا شیطان کسی جگہ آ تم نے عورتوں کو یہاں کیوں ٹھہرایا ہوا ہے تمہاری ماں ہے تمہاری بہن ہے تمہاری کیا ہے ادھر کے ساتھی آئے تھے ہمارے آن. کسی نے ان کو کہا کہ مول منظور پورا بلوچہ یہ برامت کر سکتا ہے اور کوئی نہیں برامد کر سکتا عامل نے چکر چلایا ہوا تھا عورت کو اس کے بیٹوں کو کہ تم کراچی پہنچے تو مر جاؤ گے ان کو اتنی کہا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے موت آ جائے گی میں نے کہا نہیں مرو گے سمجھے وہ عورت نہیں آتی تھی میں نے کہا مارو اس کو موڑے اس کے بھائی کو کہا اس کے داماد کو کہا میں تو نہیں مار سکتا تھا تو الحمد اللہ نے مجھے کامیاب کرا جانا مری نہ کچھ ٹھیک ٹھاک ایسے خبھی عامل ہیں لوگوں کی عزت بھی لوٹتے ہیں ان کا مال بھی لوٹتے ہیں او خیال کیا کرو ہاں علماء دین تم نے دین کی شاد کرنی ہے یہ مکر فریب سے بچنا خدا کا کاذاب سامنے آئے لوگوں کا مال بھی لوٹتے ہیں قزے بھی لوٹتے ہیں لوگوں کی اتنی فریب کار لوگ ہیں اس کے کے اچھا جی کہاں پہنچ گئے جی کتنی وجہ ہے جی ساتویں وجہ اے ایمان والو بے شک بہت سے مولوی اور پیرون ناس البتہ کھاتے ہیں مال لوگوں کے ساتھ باطل طریقے کے تو جن نکالنا باطل طریقہ کھاتے ہیں مال لوگوں کے باطل طریقے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے بلدین یقین ان مولویوں پیروں کی پہلی صفت کیا ہے حرام خوری لا یا قورم صفت نمبر ایک یسون صبی اللہ صفت نمبر کتنی دو بلین یق نظم الحب اب الفظات نمبر کتنی تھی جی؟ تین یعنی بخیل ہیں اور حریص ہیں لوگوں کا تو مال کھا جاتے ہیں لیکن خود نہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ صدقہ دیتے ہیں مال بناتے ہیں کیا جمع کرتے ہیں میں بولو صفت سال کی ہے نا بولو کہ خزانہ بناتے سونے کا چاندی کا نہیں خرچ کرتے ان کو اللہ خبری دو ان کو عذاب اخروی ہے دردناک یہ سونا چاندی ہے نا قیامت کے دینے کے تختیاں بنائی جائیں گی کیا ایسے تختیاں بنائی جائیں گی w, w, پھر w, w, w, ان کو آگ کے اوپر تپایا جائے گا جب بالکل سوخ ہو جائیں گی نا ان کے ماتھے کو داغا جائے گا پہلو کو داغا جائے گا پیٹھ کو بھی داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا خزانہ یہ سمجھی بات یوم یح علیہا الحا ال جو ہے نئے فعل ہے یحما کا اس کا معنی یوں کرو گے جس دن تپائی جائیں گی وہ چیزیں اللہ کا معنی نہیں کرنا ہاضم کا مرجہ کس کو بناؤ گے سونا چاندی جیسے ان کے تپائی جائیں گی گرم کی جائیں گی یہ چیزیں سونا چاہیں نار جہنم کے اندار پر داغے جائیں گے ساتھ ان کے ماتھیں کروٹیں پیٹھیں وَيُقَالُوا لَحُم آزَا مَا ما تم سے پہلے کیا مقدر ہے کا جائے گا ان کو یہ وہ ہے کہ خیزانہ بنایا تو انہیں آپ نے جانوں کے لئے پر چکھو تم بدلہ اس کا کہتے تم خیزانہ بناتے تو یہ سات وجوہ ہیں کہنے کی ج جی؟ ہاں؟ اہل کتاب کے ساتھ لڑنے کی آخری وجہ یہ ہے کہ ان کے بلا حرام خور بھی ہیں اور خود خارج نہیں کرتے بلا نے جی تقریر کی کہ خدا کے لیے حلوے تقسیم کے کرو زردے تقسیم کیا کرو پلاؤ تقسیم بڑا سوا ملتا ہے شام کو آیا گھر تو الحمد گھر حلوہ بھی مل گیا پلاؤ بھی مل گیا پراٹھے بھی, بھی مل گئے تو کہنے واہ واہ میری تقریر نے بڑا اثر کیا بیوی نے کہا اور نہیں میرے اندر کیا سارا کچھ میں نے جی بے وہ گا ہاں میرے مال سے مال سے گرا جی اب پڑا ہوا ہے جی پڑا ہوا ہے جیسے مر جاتا ہے نا ایسے اب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 مرا زندہ ہو گیا کچھ اضافے بھی مبال مبالغے بھی ہوتے ہیں کوئی حقیقت بھی مال اٹھاؤ یہ حالت ہے لوگوں سے لوٹتے آپ نہیں خرچ کرتے اب ایک اور بات ہے مشرقین کے اندر ایک رسم تھی اس رسم کی تردید کرنی ہے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 پھر بعد کے اندر ایک مہینہ رجب کا بعد تھا نا بہخر ہو گیا ایسے حرکت اور ادھر بھی شاید ایسے ذکع ذلحج اور محرم مثال اور زیکات سے پہلے لڑی شروع کی اور کون سا مہینہ آ گیا جی زیکات کا مہینہ آ گیا تو کہتے جی زیکات کا مہینہ اب کیا ہو گیا پیچھے ہٹ گیا ہے اب لڑیں گے ہم تو مقصد یہ تھا کہ چار مہینے کی مدت تو پوری کرتے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 تردید رسمِ جاہلیت تمہید برائے تردید رسمِ جاہلیت بے شک گنٹی مہینوں کی نزدیک اللہ کے کتنے مہینے ہیں جی اسن آشر اشارہ مہینے ہیں فی کتاب اللہ بیٹ لوح محفوظ کے بیٹ لوح محفوظ کے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 انما نما نسیوں زیادہ وہ تو تمہید تھی نا اب میں جاہلیت کی تردید ہے انما نما و زیادہ تون میں جاہلیت کی تردید اور شکوا بھی ہے مشرقین کا یہ نسی کا لفظ جو ہے نا یہ مستر ہے بمانے تاخیر نسی مستر ہے بمانے کا موخر کر دینا پیچھے کر دینا